السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین الحمد اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ اللہ من شرور انفسینہ اعمالنا من سیات اللہ فلا مضل له ومن مدل فلا مین فلاحی و اشدریکل و اشد محمدنبد رسّاد بعد خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی الله عليه وسلم وشر شرالعمور محدث وكل اللہ محدث وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و میںر سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثناء تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ رمضان لکھا تھا اس رمضان کی بابرکت ساتھیں ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے مومن بندے کو اگر ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مل جائے تو اس کے لیے بڑی شان کی بات ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ایک سجدے کی بھی اس کو توفیق نصیب ہو جائے تو وہ بڑی قدر کرتا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سجدے کی توفیق دے دی ہے ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کا مل جائے ایک نیکی کرنے کا بھی موقع نصیب ہو جائے تو وہ ایک ایک نیکی کو اپنے لیے بڑی غنیمت کی بات سمجھتا ہے کیونکہ ایمان والا بندہ نیکی کا حریث ہوتا ہے وہ اس کو لالچ ہوتی ہے نیکیوں کی جیسے دنیا دار بندے کا دل دنیا میں مال سے دولت سے پیسوں سے اٹیچ ہوتا ہے اور وہ بالکل تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو اگر ایک روپے کا بھی فائدہ ہو تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ویسے ہی ایمان والے بندے کی جو ٹیوننگ ہوتی ہے وہ نیکیوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ مسلسل صبح شام اسی بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ کون سا مجھے موقع مل جائے نیکی کا اور میں وہ نیکی کر کے جو میرے نام اعمال میں ثواب کا نیکیوں کا اچھے اعمال کا جو ایک گراف ہے اس کو میں بڑھا لوں وہ بہت فکر مند رہتا ہے کیونکہ ایمان والا بندہ دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے رکھیں کیونکہ یہی نیکیاں آخرت میں کام آنے والی ہیں نیکیاں گویا کہ آخرت کی کرنسی ہیں جیسے دنیا ہے دنیا میں اگر آپ کو اپنے لیے عیش و عشرت کے سامان خریدنا ہے یا مشکلات و مصائب سے بچنا ہے تو یہاں کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ کرنسی آپ کو مشکلات سے بچاتی ہے آپ اپنے عیش و عشرت کے سامان یہاں کے روپیوں سے پیسوں سے خریدتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو یہاں کی کرنسی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی اس کی ویلیو اس کی قدر ختم ہو جائے گی سونا چاندی انسان کے پاس جتنی مال و دولت بھی ہو پوری دنیا کی بھی مال و دولت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جیسے ہم نے نوٹ بندی میں دیکھا تھا کہ نوٹ لوگوں کے پاس موجود تھے لیکن ان نوٹوں کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی تھی ویسے ہی آخرت آئے گا تو آخرت جب قائم ہوگی قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا کی جو کرنسی ہیں وہ ختم ہو جائے گی وہاں آخرت میں صرف ایک کرنسی چلے گی نیکیوں کی کرنسی سارا انسان کا جو بھی معاملہ بننے والا ہے قیامت کے دن وہ اسی نیکی کی کرنسی سے بننے والا ہے تو ایمان والا بندہ اسی فکر میں رہتا ہے کیونکہ وہ پھر وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے کوئی آپ کی مشکلوں میں ہیلپ بھی کر دیتا ہے وہاں تو کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہوگا وہاں کوئی انسان ایک نیکی بھی اپنی دینے کا روادار نہیں ہوگا چاہے وہ انسان اپنا سگا بیٹا ہو چاہے وہ اپنی سگی بیٹی ہو چاہے باپ ہو ماں ہو بیوی ہو بھائی ہو ہر انسان کو اس وقت نیکیوں کی ویلیو سمجھ میں آئے گی ایک ایک نیکی کی ویلیو انسان کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گی ایمان والا بندہ کیونکہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ نیکیوں کی ویلیو کیا ہے یہ اس لیے صبح شام فکر مند رہتا ہے کہ میں اپنی نیکیوں کو ڈپازٹ کروں اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ہماری نیکیاں اصلا آخرت کے اکاؤنٹ میں ہماری ڈپازٹ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا عجر جو ہے وہ ہم کو آخرت میں ان تعالی دینے والا ہے ایمان والا بندہ تو ہر لمحے نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے نیکیوں کے راستے تلاش کرتے رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے دل کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے نیکیوں کا استقبال کرنے کے لیے اپنی نیت کو ہمیشہ وہ تر و تازہ رکھتا ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کے اکاؤنٹ میں جمع آج مجھے اصل میں کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے میں نے جو کہا کہ ایک کوئی لمحہ بھی مل جائے عام سا بھی لمحہ تو ہمارے لئے بہت قدر کی بات ہوتی ہے کہ اس لمحے میں ہم کوئی نیکی کر لیں رمضان کے مہینے میں تو نیکیوں کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اعمال پہ ثواب ان شاء تعالیٰ اور بڑھا کر کے دیتا ہے جیسے اللہ کے نبی اسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاتون سے اللہ کے نبی اسلم نے پوچھا کہ کی کیا تم نے عمرہ کیا تھا میرے ساتھ تو خاتون نے کہا اللہ کے میں نہیں کر سکی اللہ فرمایا تو رمضان میں تم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تو نہیں حج تو نہیں کر سکی تو اللہ کر لو رج رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے اس حدیث سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں استدلال کر سکتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا کر کے دیتا ہے تو بندے کو رمضان میں اور زیادہ نیکیوں کا حدیث ہو جانا چاہیے خوب محنت کرنی چاہیے ایک ایک نیکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنی چاہیے ایک ایک لمحے کو اپنے اور نیکیوں سے بھر دینا چاہیے یہ سمجھ لیجیے کہ رمضان کا ہر گھنٹہ جو ہے وہ ایک خاکہ ہے ایک خانہ ہے جیسے بچوں کو آ, کاغذ میں آ, کتابیوں کتابوں میں ہے وہ خانے بنا کر کے دیے جاتے ہیں پُر کرنے کے لیے آپ سمجھیے رمضان کا ہر دن اور دھن کا ہر گھنٹہ ایک خانہ ہے ایک باکس ہے آپ کو ہر ہر گھنٹے میں نیکیاں ڈالنی ہے اس کو نیکیوں سے ان اللہ تعالیٰ بھرنا ہے تو اب نیکیوں کا علم ہوگا تو آپ نیکیاں کریں گے ہر عمل کی شروعات علم سے ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں نیکیاں کہاں سے کمانا ہے بہت سارے لوگ رمضان میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں فرض عبادتوں کی بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نیکیاں کیا کام کروں نیکی کا کہ میرے نام ہے اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب جمع کر دیا جائے تو میں ان اللہ تعالی آج کے درس میں مختصرا کچھ ایسے اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا جو اعمال قدرے کم محنت والے ہیں اس میں محنت کم ہے اور ان کا اجر اللہ تعالی کی بارگاہ میں زیادہ ہے تو جب رمضان کا مہینہ جب جس میں کم محنت پر بھی زیادہ اجر دیا جا رہا ہے پھر اس میں بھی وہ اعمال جن میں محنت کم ہے اور ان پہ اجر زیادہ مل رہا ہے تو ان نیکیوں میں اور ہم کو زیادہ دی کرنی چاہیے اگر کم محنت پر زیادہ اجر مل رہا ہو تو آدمی کم محنت پر اکتفا نہیں کرتا پھر وہ زیادہ محنت کرتا ہے آپ میں اس لیے بار بار دنیا کی مثال دینی پڑتی کہ دنیا ہمارے دلوں میں ایسی بسی ہوئی کہ جب ہم دنیا کی مثال سنتے ہیں تو ہم کو زیادہ اچھے سمجھ میں آتا ہے مان لیجیے کہ کسی دن سونا جو ہے وہ سستا ہو جائے مان لیجیے کبھی جو ہے وہ پانچ ہزار ہی سونا مل رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پانچ ہزار سونا مل رہا ہے تو ایک تولہ لا کر کے رکھوں آپ تو سوچیں گے کہ میرے پاس جتنی رقم ہے سب سونے میں انویسٹ کر دوں ایون لوگوں سے قرضہ لے کر کے بھی سونا خرید لوں جب کوئی چیز سستی مل رہی ہوتی تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے یہ زیادہ کرنا زیادہ لینی چاہیے جب یہ سستی مل رہی ہے تو زیادہ لینی چاہیے تو جو امال یعنی سستے یعنی سستے کم محنت والے اعمال ہیں ان میں جب یہ ہو رہا ہو کہ وہ آسانی سے ثواب زیادہ مل رہا ہے تو ہم کو پھر یہ نہیں کہ اچھا یہ اتنا کر لیا کافی ہے ایمان والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی نیکی کے معاملے میں کفایت شعار نہیں ہوتا کہ چلو اتنا نیکی کر لی کافی ہے وہ تو اپنی کوشش کی آخری حد تک کہ کی نیکیاں بٹورنی کوشش کرتا ہے وہ مجھے علامہ اقبال کا بڑا پیارا سا شعر جو ہے وہ ایسے موقعوں پر یاد آ جاتا ہے کہ نہ ہو کفایت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا اب جو اردو اتنی ذرا سا مشکل ہے تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ سمجھ پائے ہوں پر شیر بڑا پیارا ہے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نہ ہو کفایت شعار گلچے گلچی کا مطلب ہوتا ہے گل چننے والا پھول چننے والا باغات میں جو پھول چننے جاتا ہے تو وہ گلچی سے پھول چننے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کفایت شعار مت بنو کی بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے کفایت شعار مطلب کفایت اتنا سے اتنا بس ہو گیا ہمارے لیے زیادہ کی ضرورت نہ ہو تو زیادہ کفایت شعار مت بنو اسی سے قائم ہے تیری وفور گل ہو اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا وہ فور یعنی زیادتی تو اگر چمن میں پھولوں کی زیادتی ہے تو تم یہ نہیں کہ بس اتنا لے لیا کافی ہے تم اپنے دامن کو دراز کر لو اپنا دامن بڑا کر لو اور گل چنو جب گل زیادہ ہے تو یہ نہیں کہ بس میرا دامن تو اتنا صحیح میں تو کروں گا رمضان کا مہینہ سستی کا مہینہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے کفایت شوہار بن جانے کا نہیں ہے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اور کتنی نیکیاں کر دوں کہ میرے انعام اعمال میں رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھ کر کے مجھ کو مل جائے بھائی تو ایک سیزن ہے سال بھر تو ہم کہاں نہیں کر پاتے ہیں فرائض کی پابندی کر لے جائیں یہی بہت بڑی بات ہے ہم میں سے بیشتر لوگوں کی حالت یہ ٹھیک ہے ہم میں سے بہت سارے نیک لوگ ہیں بہت سارے نوافل کی پابندی کرنے والے بہت سارے لوگ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ تحجد بھی پڑھتے ہیں اشراک کی بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے صبح شام کے اسکار کی پابندی کرنے والے ہوں گے لیکن ایسے لوگوں کی تعداد معاشرے میں بہت زیادہ نہیں ہے نا بھائی فرض نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے نوافل کی پابندی کرنے والے بہت زیادہ ہم کو کہاں سے ملیں گے تو ایک رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے کہ جس میں ہم کو بوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے امال کو کہ کم عمل کر کے زور نیکیاں خوب بھر لے تو پھر وہ جو کوتہیاں تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں حتیٰ فرائض میں بھی جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی بھرپائی نوافل سے ہو جاتی ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بندے کے امال جب تولے جائیں گے تو پہلے فرائض تولے جائیں گے فرائض میں کہیں کوئی کمی رہے گی تو نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا تو ایمان والا بندہ فرائض تو کرتا ہی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کون فرائض میں کتنا حق ہم کہاں ادا کر پاتے ہیں فرائض کا یعنی ہم نماز ہی پڑھ لیتے ہیں چار رکعت کتنا اس میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کتنا اللہ کو یاد رکھتے ہیں کتنا ہمارے نماز کے درمیان میں دنیا ہمارے سامنے گھومتی رہتی ہے خیالات دنیا بھر کے ہمارے دماغ کو ایسا قبضہ کر کے رکھتے ہیں کہ امام نماز شروع کرتا ہے ختم کر دیتا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو ایسے موقع پر فرائض بھی ہم کہاں کتنے جو ہے اس کے حق ادا کر پاتے ہیں تو جو کمی ہو جاتی ہے فرائض میں ہم نوافل زیادہ کیوں پڑھتے ہیں تاکہ جو فرائض کی کمی ہے وہ کم سے کم پوری ہو جائے تو اس لیے مومن بندہ جو ہے نا وہ بڑا حریص ہوتا ہے نیکیوں کا اور پھر نیکیاں اس کو جب جو نیکی کا حریث ہوتا ہے نا اس کی اس کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں ارے یہ تو چھوٹی نیکی یہ تو چھوٹی نیکی ہے کیونکہ ہم کو نہیں پتا اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا سبب بن جائے اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت شدید تاقید کی ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تحقیر نمین المعروف اشع آ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو چھوٹا مت سمجھو کہ ارے یہ تو چھوٹا ہے یہ تو چھوٹا ہے جیسے ہمارے ایک مزاج ہوتا ہے نا میں بڑا ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جب کہا جاتا تھا فلا عمل سنت ہے تو وہ لبکتے تھے کہ ارے ایک سنت اور مل گئی کرنے کے لیے ایک کام اور مل گیا سباب کا ہم کو کمانے کے لیے اور ہمارے زمانے میں اگر کسی عمل کو کہہ دیا جائے سنت ہے تو ہم اس میں سنت ہے تو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ بعض جیسے بعض لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ نوافل کی بڑی پابندی کرتے تھے تو ان کو بتایا گیا بھائی نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے اللہ کے لیے بھی سنت ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اب انہوں نے پھر نوافل پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ چلو سنت ہے تو چھوڑ دو ہم صحابہ سنت سن کر کے عمل کرتے تھے ہم جب سن لیتے ہیں سنت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہہ رہے تھے فرض پہ عمل کرنا ہے یہ جو مزاج ہمارے یہاں بعض لوگوں کا فرض پہ عمل کر لینا ہے فرض اور واجبات کر لینا ہے وہ مزاج ایمان والے کا نہیں ہوتا ہے ایمان والا نوافل کی تلاش میں رہتا ہے خاص طور رمضان کے مہینے میں یہ عجیب سا ہمارے مزاج بن گیا کہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے فرائض کی پابندی کرنا ہے اللہ کے بندو فرائض کی پابندی کا رمضان سے کیا تعلق ہے فرائض ہیں جیسے فرض نمازیں ہیں اور زکوۃ ہے اور جو بھی فرائض ہیں دین کے اندر وہ تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنے رمضان کے بعد بھی ادا کرنے اصل جو اہمیت ہے وہ رمضان کے اندر وہ نوافل کی ہے نفل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے مستحب کام زیادہ ادا کرنا ہے سنتیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں باقی جو فرائض ہیں وہ تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنے وہ اور رمضان کی بات بھی ادا کرنے تو رمضان میں کم سے کم یہ مزاج ہونا چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کی پابندی کروں گا جو نفل عبادتیں ہیں چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں چاہے وہ ازکار سے متعلق ہوں چاہے وہ صدقات و خیرات سے متعلق ہوں اللہ کے حقوق ہوں بندوں کے حقوق ہوں میں کوشش کروں کہ نفلی اعمال میں زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جو میری فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے اور نفل کے ذریعے سے میرے جو گناہ ہوتے ہیں بہت سارے جو صغیرہ گناہ وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ نیکیوں کا پڑ رہا بھرتا ہے تو گناہوں کا پڑ رہا اس کے ذریعے سے ہلکا ہوتا ہے تو یہ ایمان والے بندے کو بڑا اس کا دو دونوں باتیں نہ کسی نیکی کے کام کو حقیر سمجھنا ہے ہم کو انشاءاللہ اللہ تعالی نہ کسی برائی کے کام کو بھی عقیر نہیں سمجھنا ہے نا نہ نیکی کے کام کو الگ اللہ فرمایا لا تحقیرن نہ من المعروف شعل ان تل کا خا کبی وج ہِن تلیق نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتے ہو کوئی عورت ہے وہ اپنی بہن سے مسکرا کی ملتی ہے تو یہ مسکرا کر کے ملنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اس کو بھی حقیقت سمجھو ہاں الگ میں فرمایا کی کہ تبسم کا فی وج ہی عقی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص رہا تو قیامت کے دن جو اپنے بھائیوں سے مل کے ہم مسکراہ ملتے ہیں مسکراہ ملنا ہے یعنی ایک بھائی ہمارا ملا تو ہم ذرا سا مسکرائے یہ اس کو استقبال کیا اور اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے اس کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ملنے سے میں خوش ہوا ہوں تم سے میں محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے تو یہ جو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے ملاقاتوں میں یہ بھی نیکی کی ہے یہ بھی صدقہ لگ میں فرمایا اس کو بھی حقیقت سمجھو تو یہ بہت ضروری ہے اور گناہوں کو بھی عقید نہیں سمجھنا ہے رمضان میں بعض مرتب آدمی میوزک سن رہا ہے اس کو حقیق سمجھتا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے عقید سمجھتا ہے یو پہ بیٹھا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے اس میں فحش چیزیں آ جاتی ہیں دیکھ رہا ہے عقید سمجھ رہا ہے اللہ کے میں فرمایا کہ گناہوں کو بھی عقیر نہیں سمجھنا ہے بعض مرتبہ آدمی گناہوں کو عقیر سمجھ کر کے اتنا اتنا گناہ جمع کر لیتا ہے کہ پھر یہ گناہ اس کو لے ڈوبتے ہیں اس لیے نہ گناہوں کو حقیق سمجھنا ہے نہ نیکیوں کو سمجھنا ہے اور ایک ایک نیکی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرمایا نا کہ جو ہے وہ سور زل, سر زلزلہ کے اندر عمل پمیا کہ جس نے ایک درے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا اس کو باد المان کا ذرہ کس کو کہتے ہیں وہ جو ہم کبھی اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دھوپ میں ہم کو باریک سے ذرات دکھائی دیتے ہیں نا با, اڑتے ہوئے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں نارمل ہوا میں بھی بعض میں یہ ذرہ ہے اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا تمہاری نیکیاں کہیں نہیں جائیں ہونے والی تم دیکھ لوگے اس کو اور کسی نے اگر ایک ذرے کے برابر شر بھی کیا ہوگا گنا کیا ہوگا تو بھی وہ دیکھ لے گا تو نہ کسی نیکی کو کی نہ ہے نہ کسی برائی کو ہے. تمہید میں ہی ایک بات یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں پر وہ ہماری نیکی کے اکاؤنٹ میں وہ کام ٹرانسفر نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس نیکی کے کام کو نیکی کی نیت سے نہیں کیا ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنی کی کوشش کریں کہ بہت سارے کام نیکی کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری نیکی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس کو کرتے ہوئے ہم نے کوئی ایک سماج کا دباؤ یا سماج کا رواج یا ایک کلچر کی عادت کو ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے یا اپنے ایک نفس کے تقاضے کو ہی رکھ لیا ہوتا ہے اور اللہ سے طلب ثواب کی نیت کا سے ہم محروم رہ جاتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کر کے بھی ہم نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں اس لیے نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے کہ نیتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں اور خالص یعنی دیکھیے بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ مومن بندہ بہت سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی نیت کے ذریعے سے عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے یعنی وہ کام جو عادت کے کام ہے وہ کام جو آ, وہ آپ کو کرنے ہی ہے گھر کے کام ہیں گھریلو کام وہ باقاعدہ کوئی عبادت نہیں ہے نیت آپ کر لیتے ہیں تو وہ عادت بھی کیا بن جاتی ہے عبادت بن جاتی ہے بھئی عورت ہے کھانا بنانا ہی اس کو اس کے بغیر تو اس کو چارہ نہیں ہے پر وہ کھانا بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتی ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے اور شوہر کی خدمت اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے تو میں اس خدمت کے لیے اپنے شوہر کو کھانا کھلا رہی ہوں عبادت ہو گئی وہ کیونکہ اس نے اطاعت کی نیت کر لی کہ شوہر کی خدمت کرنا میری اطاعت بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ بچے میری ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ دیا ہے اللہ مجھ سے سوال کرنے والا ان بچوں کے بارے میں تو ان کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا ان کی پرورش کے بارے میں بھی سوال ہوگا تو ان کو کھانا کھلانا میری ذمے داری ہے سوا... نیت سے ایک آدھی چیز جو ہر عورت کر رہی ہے نیت اچھی کر لیا آپ نے وہ آپ کا کھانا بنانا عبادت ہو گیا آپ کے لیے آپ کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے شوہر ہے محنت سے کما کر کے لا کے لا رہا ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کلچر میں میرے ایک کھانا ہی ہے اور کمانا ہے ہی ہے اور مجھے اپنی بیوی بچوں کو کھلا ہی ہے اب وہ جب کلچرل ایک نیت ہوتی ہے تو وہ ثواب میں کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بیوی میری ذمے داری ہے یہ بچے میری ذمے داری ہیں ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے کیے گئے اس فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں تو وہ جو کما کر کے بچوں کو کھلا رہا ہے وہ بھی ثواب بن جاتا ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا نا کہ ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے تم کو نیت بہت ضروری ہے بہت سارے نیک کام جو ہیں وہ نیت کی وجہ سے ہمارے غلط ہونے کی وجہ سے نیت یا عبادت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عادت بن جاتے ہیں اور ان کے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے فرمایا کہ شوہر جو بیوی بی کے قریب جاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اس پر بھی اس کو صدقے کا اجر دیا جاتا ہے اس پہ بھی صدقے کا جر دیا جاتا ہے تو کتنی ایسی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں بعض مرتبہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں بعض مرتبہ اپنی والدین کی خدمت کر رہے ہیں بعض مرتبہ کسی کو ایسے ہی ہم مالی تعاون بھی کر رہے ہیں لیکن صدقے کی نیت نہیں ہو پاتی ہے اور وہ جو ایک عجر بڑا ہمارے نام اعمال میں لکھا جا سکتا تھا وہ نہیں لکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ عبادت والی نیت نہیں لاتے ہر ہر چیز میں عبادت کی نیت کریے تو وہ علما نکاح میں بات دوسری طرف چلی گئی کہ مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے تو وہ نیت سے اپنے عادت کے کام کو بھی عبادت بنا دیتا ہے عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ عبادت کی نیت کرے بھائی کیونکہ بعض عورتوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں نا کہ وہ جہنم کی, کی ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا عورت دودھ پلائے عبادت کی نیت سے دودھ پلاو بسم اللہ بول کر کے ڈائپر چینج کرو عبادت کی نیت سے کرو تمہارا ڈائپر چینج کرنا بھی عبادت بن جائے گا گھر میں صفائی کر رہے ہیں آپ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ صاف، صفائی رکھنے والوں اس کو پسند کرتا ہے غسل کر رہے ہیں نہا رہے ہیں ہاتھ منہ دھو رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں تہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے آپ ایک گھر کا ہی کام کر رہی ہیں پر آپ نے عبادت کی نیت کر لی ہے تو نیت سے جو ہے وہ ثواب آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو مومن اپنی نیت سے عادت کے کاموں کو جو اس کے پرسنل کام ہے, اس کو بھی وہ عبادت میں کنورٹ کر دیتا ہے اور فاسق جو ہے وہ اپنی عبادت کے کاموں کو بھی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے عادت میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز عبادت ہے لیکن وہ فاسق آدمی ہے تو وہ سوچ لیتا ہے میں ذرا سا لمبی نماز پڑھوں تاکہ بغل میں بیٹھے ہوئے چاچا مجھ سے متاثر ہو جائیں کہ ارے بچہ تو جو ہے وہ بڑا لمبی نماز پڑھتا ہے اب اس نے نیت تبدیل کر لی اپنی عبادت کا کام بھی اس کا کیا بن گیا عادت یعنی اس پر کوئی ثواب نہیں ملا وہ اس نے رسمی نماز پڑھ لی روزہ رکھ رہا ہے لیکن نیت یہ ہو گئی کہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر والے روزہ خور کہیں گے سماج میں میرا کیا مقام رہ جائے گا اب اس کی نیت کی وجہ سے روزے جیسی عظیم عبادت بھی کیا بن گئی عادت بن گئی نیتوں کی تجدید کریں ہر ہر نیکی میں آپ دیکھیں کہ دن بھر میں بہت ساری نیکیاں آپ کر رہے ہیں پر وہ آپ کی نیکیوں میں کاؤنٹ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے نیت عبادت والی نیکی ہے تو نیتوں دیکھیے نیت کا اتنا بڑا فائدہ ہے نا کہ بعض مرتبہ آپ ایک نیکی کی نیت کر لیتے ہیں کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ رات میں سوتا ہے اس نیت سے کہ میں صبح اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھوں گا لیکن اس کی نیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ تحجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا اللہ کے فرماتے ہیں اس کے لیے اس کا اس کے لیے رات کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے وہ اٹھ نہیں سکا اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے کہ چلو میرا بندہ سو بھی لیا اللہ نے سونے کو صدقہ بھی دے دیا کہ چلو میرا بندہ سو بھی لیا اور اس کے نامے اعمال میں صرف نیت کرنے کی وجہ سے کی بندے نے نیت کر لی تھی نیکی کی عمل نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی آنکھ کی نیند اس پر غالب آ اللہ تعالیٰ نامے امال میں ثواب لکھ دیا تھا ہمارا رب بڑا رحیم ہے ہمارا رب بڑا کریم ہے ہمارا رب بڑا غفور ہے غفار ہے وہ صحیح ہے الحمد اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بس اس کے وعدوں پہ اعتبار کرو ابھی حدیثیں آئیں گی نا یہ بھی ایک سمجھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ بعض فضائل پڑھ کر کے ہم کو لگتا ہے ارے اتنی زیادہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے فلا عمل کی یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کو اپنی کنجوسیوں پہ قیاس مت کیا کرو جیسے یہودی جو ہوتے تھے نا یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے یا بعض جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے دے دیے جائیں تو یہ اس ڈر کی کہیں ختم نہ ہو جائے سب روک کر کے رکھ لیں گے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم بہت کنجوس ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نوزب باللہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کیسے اتنے کم اجر پر اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب بڑھا کر کے اجر دیتا ہے تو جو ابھی حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں کے بارے میں یہ خیال آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو ہے اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنا بڑا ثواب کیسے مل مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو کوئی نیک بھی نہیں تھا وہ کوئی نیک انسان بھی نہیں تھا اس کو کتا پلا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت دے دی اللہ تعالیٰ کے اجر میں کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے کہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم نیک اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان ہونا چاہیے دیکھیے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ سام رمضان ایمان و احتسابن جو رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہاں تو ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے وادوں پہ ایمان رکھے ہاں اللہ تعالی کے وعدوں پہ ایمان رکھے اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو گے تو سارے گنا بخش دیے جائیں گے اب بندہ سوچے نہیں تیس روزوں پہ پورے گناہ کیسے بخش دیے گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ایمان نہیں رکھو گے تو کیسے ہوگا ایمان رکھو اللہ کے وعدوں پہ یہ جو آگے حدیثیں آئیں گی اس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اتنے سے عمل پہ اتنا بڑا سباب اللہ کے وعدے پہ ایمان رکھو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح کنجوس نہیں ہے ہاں کہ ہم روک دیں گے ہم کو ڈر لگے ارے ختم تو ہو گیا روک دیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے اس کے ختم ہونے والے نہیں ہے. تو جو بھی باتیں بتائی جائیں گی ان پہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے اب دیکھیے کون سے امال ہیں جو بہت نیک ہیں اصل میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں لیکن وہ ترتیب میں ذرا سا آخر میں آئیں گی اور کچھ چیزیں شروع میں آ جائیں گی میں ذرا سا مصروفیت کی وجہ سے ایک اہمیت کی وجہ سے ترتیب نہیں دے سکاؤں تو میں نے اپنے طور پہ جو جو مجھے امال یاد آتے رہے ان کی حدیثوں کو میں نے جمع کر کے اپنے نوٹس میں لکھ لیے تو میں ایک ایک عمل بیان کرتا رہوں گا بہت سارے اعمال بہت اہم ہیں لیکن وہ میں بعد میں آئیں گے تو میں ایک ایک عمل آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک بڑا پیارا عمل ہے مطلب جو ترتیب ہے اس کو یہ مت سمجھیے آپ کی یہ اہمیت کے اعتبار سے کہ جو زیادہ اہم ہے وہ پہلے بیان کر رہا ہوں جو کم اہم ہے وہ بعد میں بیان کروں گا ترتیب میں اہمیت کا میں نے کوئی خاص اس کا لحاظ نہیں کیا ہے صدقہ صدقہ بڑا پیارا عمل ہے اس کا بڑا ثواب اللہ کے ہاں پہ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں دیکھی کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے میں فرماتے ہیں من تصدہ یہ جو ہے صحیح حدیث المتفق علیہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرما دیں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا من تصدہ بن کہ جس آدمی نے اپنی حلال کمائی سے حلال کمائی شرط لگا دی کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے اگر حلال کمائی سے آدمی نے کھجور کے برابر صدقہ کیا کھجور کیا ہے یعنی کھجور یا کھجور کے جیسی کوئی چیز ایک کھجور ایک کھجور کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے لیے کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ کرتا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ تو پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے یا تقبلو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سم یوربی ہا لسای بھی ہا کما یوربی احدکم تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کر کے کھجور کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اس کو بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے گھوڑے کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے پیارا سا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اور پھر جب آپ اس کو پالتے ہیں پالتے ہیں تو گھوڑا پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے کیا شان شوقت والا گھوڑا ہوتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور آپ نے صدقہ اگر کیا ہوتا ہے ایک کھجور کو پال کر کے پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے ہتھا تکونا مثل سبحان اللہ یہاں تک کہ وہ ایک کھجور آپ نے جو اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ اکبر پہاڑ کے برابر ایک کھجور صدقہ اگر آپ نے اپنی حلال کمائی سے دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ایک کھجور اگر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے تو اگر کسی غریب کے گھر میں آپ نے راشن بھرا دیا رمضان میں پھر کیا ہی آپ کا جھر ہوگا ان اللہ ہاں جب ایک کھجور یا کھجور جیسی کوئی چیز کھجور تو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں نا کوئی چیز حقیق نہیں ہوتی کسی چیز کو حقیقت ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے جو اتنے مالدار نہیں ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے صدقہ دینا تو کا کام ہے اللہ کے بندو آپ اتنے بھی تو محتاج نہیں نا کہ ایک کھجور کسی کو نہیں دے سکتے بہت سارے بچے ہیں بچیاں ہیں پاکٹ منی ملتی ہے گھر سے تو سوچتے ہوں گے کہ ہم اس میں کیا خرچہ کر لیں اللہ کے بندو دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ. کسی بھی چیز کو حقیقت سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتقنار ولو بشق تمرہ کی جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی تم کو جہنم سے بچا سکتا ہے کسی بھی مال کو حقیر مت سمجھو اصل مال تو وہی ہے جو آپ نے آگے بڑھا دیا وہ آپ کا مال ہے اللہ کی نہیں فرمائے گی تم میں سے کون آدمی ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہر آدمی کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے باری سو کے مال سے تو تمہارا مال تو وہ جو تم نے دیا خرچہ کیا باقی جو چھوڑ کر کے جاؤ گے جو جمع کر کر کے ہم رکھتے ہیں کہ یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو یہ بھی لے لو وہ تو بارشوں کا مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے تمہارا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے کر کے آگے بڑھا دیا عبداللہ اب نے عباسی ابن مسودی غالباً ان کا ان کے پاس کوئی جب سائل آتا سوال کرنے والا پیسے مانگنے کے لیے اللہ کے راستے میں تو وہ فقیر کو کہتے تھے سائل کو مرحبا خوش آمدید اے ہمارے مال کو لے جا کر کے اللہ کے یہاں جمع کرنے والے جس کو آپ دے رہے ہیں نا یہ آپ کا مال لے جا کر کے ڈپازٹ کر دے رہا اللہ کے یہاں پہ پھر اللہ بڑھاتا بھی اس کو دنیا میں کیا آپ کو بڑھا کے ملے گا سال کا 6% 5% زیادہ سے زیادہ مل جائے گا وہ بھی ربا حرام اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور آپ نے دیا اللہ تعالی اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کر دیتا ہے تو زبردست انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے اللہ کے ڈپازٹ کرنا اپنا مال یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنا عطا کرتے تھے اج ود سب سے زیادہ اللہ کے نبی صخی رمضان میں ہوتے تھے اتنا عطا کرتے تھے جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں یہ بانٹ رہے جو آ رہا ہے بانٹے جا رہے ہیں بانٹے جا رہے ہیں بانٹے جا رہے ہیں تو رمضان کا یہ مہینہ ویسے نیکیوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں میں بڑی پیاری نیکی جو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے وہ ہے صدقہ کرنا تو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کریں پہلی چیز دوسری بڑی نیکی جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے رمضان کی نیکیوں میں بڑی پیاری نیکی افطار سعم روزے دار کو افطار کرانا یہ بڑی زبردست نیکی ہے اللہ میں فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرتا ہے اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی آپ سوچئے ویسے روزے دار کا ثواب بہت زیادہ ہے نا اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور روزے کا اجر میں دوں گا اور اللہ ہی جانتا روزے کا کتنا اجر ہے تو روزے کا ثواب ویسے بہت زیادہ ہے اب ہم رمضان میں تو تیس سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے زیادہ سے زیادہ تیس ہی رکھ سکتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چانس یہ دیا ہے کہ آپ ثواب روزوں سے زیادہ کا کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں روزے دار کو افطار کرا کے اس سے ہم کو نہیں اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہیے یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری چیز تھی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور اب وہ اس رواج جو ہے پہلے جیسا نہیں رہ گیا وہ ہم پہلے میں نے دیکھا اپنے بچپن میں ہم افطاریوں میں یہ ہوتا تھا کہ روزانہ دو چار گھر تو ایسے ہوتے تھے جہاں پر پڑوس میں محلوں میں افطاری پہنچائی جاتی تھی اور اسی طرح سے مسجدوں میں افطاری پہنچائی جاتی تھی ایک طبقہ مزدوروں کا غریبوں کا ہوتا ہے جو مسجد میں افطار کرتا ہے تو گھر سے جو ہے مسجد میں لازماً افطار جاتا تھا کبھی امام صاحب کے لیے محزین صاحب کے لیے اور جو مسجد میں افطار کرنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے پر یہ ہماری کلچر کی خوبصورت چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے یہ جو انڈیویجول ازم ہمارے یہاں پہ بڑھا ہے, انفرادیت بڑی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بس اپنے گھر میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے افطار کرائیے خوب اف... اور اس میں افطار کرانے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کسی غریب کو افطار کرائیں گے تو ثواب ملے گا نہیں حدیث میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ غریب کو افطار کرائیں گے تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا آپ پیسے والے کو کرائیں گے تو بھی اس کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا ہاں ٹھیک ہے غریب کو کرائیں گے تو ڈبل فائدہ ہے اس کے تعاون کا بھی فائدہ ملے گا اور افطار کرانے کا بھی ملے گا لیکن آپ امیر آدمی کو خاص طور پہ اپنے رشتے داروں کو افطار کرائیں ہاں اس میں اصراف نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہاں افطار میں سراف بھی بہت ہوتا ہے فضول خرچی لیکن اپنے رشتے داروں کو افطار کرائیں کوئی بھی نیکی جو عام آدمی کے ساتھ آپ کرتے ہیں جب رشتہ دار کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور ان شاء اللہ تعالی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا جو سلا رحمی کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے خاص طور پہ وہ جو راستے میں افطار کرانا ٹرینوں میں جو اسٹیشن کے قریب ہوں تو جو مسلمان گزر رہے ہوں بہت سارے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں روزی کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو افطار کرا دینا اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہاں جو اسٹیشن خاص طور پہ جو جو لوکل ٹرین ہوتی ہیں اس میں بھی بعض بھائیوں کو میں نے دیکھا تو میں اس سال نکلنے کا مجھے موقع نہیں ملا کہ وہ لوکل اسٹیشنوں کے باہر افطار کرا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی روزے دار ہے گھر پہ نہیں پہنچ سکا ہے تو اس کے لیے انتظام ہو جائے بازاروں میں بہت ساری جگہوں پر افطار کا اہتمام کر دیا جاتا ہے افطار کرائیں زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کو کرائیں ہے نا کیونکہ نیک آدمی کا اجر زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نے بھی فرمائے بھی افطارا اندن و اقلۃ تعمیر اللہ نے بھی دعا دیتے تھے کسی کے یہاں پر جب کھانا کھاتے تھے کہ تمہارا افطارا امون یہ دعا دیتے تھے کہ روزے دار تمہارے یہاں افطار کرنے آئے کتنی پیاری دعا ہی ہے کسی کے یہاں کھانا کھانے جاؤ تو یہ دعا دینا چاہیے افطارا ان دکم الساء امون وہ اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں تو نیک لوگ کو خصوصی طور پہ کھانے کی دعوت دینی چاہیے ہاں تو ایک افطار صائم یہ بڑا ثواب کا کام ان ہم کو رمضان کے اس مہینے میں اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم نہیں رکھنا ہے تیسری چیز امام کے ساتھ قیام اللیل امام کے ساتھ نماز پڑھنا تحجد کی جس کو ہم تراوی کی بھی نماز کہتے ہیں اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نے بھی فرماتے ہیں ترمیزی کی روایتیں اور جو ہے شیخ العبانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے من قام معل امام حتی صرف قطب قیام الََ لطین کی جو کسی امام کے ساتھ قیام کرے گا یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ترابی کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھے گا حتٰین شریفہ یہاں تک کہ وہ امام اپنی نماز ختم کر لے یعنی کب تک نماز پڑھے جب تک کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں قطب الہ قیام تو اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ ہمارا رب کتنا سخی ہے ہمارا رب کتنا کریم ہے ہم کتنے مجبور محتاج اور بے بس لوگ ہیں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں اور ہمارا رب ہم کو کتنے موقع دیتا ہے کہ ہم کتنا وقت لگتا ہے امام کے ساتھ اچھے سے اگر امام تلاوت کرے دیر گھنٹے دو گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک جذبہ قیام اللیل کا جو رمضان کے ابتدائی اشرے میں پانچ دس دنوں میں دکھائی دیتا ہے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں لوگ ہمت ہار جاتے ہیں مسجدیں دیکھ رہے ہیں کہ صفحے پیچھے سے خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے آہستہ آہستہ سفید کم ہونے لگتی ہیں جن مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے پانچ دس رمضان گزرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں پر پہلی جہاں پہ پہلے فلور پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی وہاں اب گراؤنڈ فلور پر بھی جگہ باقی بچتی ہے کیوں کیونکہ وہ جو بس ایک جوش ہوتا ہے رمضان کا چار پانچ دس دن گزرے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے حالانکہ کتنا بڑا عجر ہے اس کا ہم لوگ تو بہت چھوٹی طرح بھی پڑھتے ہیں ولہ ہی ہم کو اندازہ نہیں ہے صحابے کے نام کے یہاں آپ آسار دیکھیے اٹھا کر کے صحاب کرام اتنا لمبی تراوی پڑتے تھے کہ بعض روایتوں میں صحابہ بیان کرتے <الْعَصَى> کہ ہم تھک جاتے تھے یہاں تک لاٹھی پہ ٹیک لینا پڑتا تھا اتنا لمبی قرارت ہوتی تھی وما کنا نن شریف رو الفجر بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ وہ فجر ہونے والی ہوتی تھی تب جا کے ہم لوٹتے تھے عشاء میں پڑھنا شروع کرتے تھے پوری پوری رات پڑھتے تھے لوگوں کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری سہری نہ چھوڑ جائے ہم کو دیڑ دو گھنٹا نماز بھری پڑ جاتی ہے دو گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہوگی عشا ملا کر کے. مشکل سے ڈیڑھ گھنٹہ یا پونے دو گھنٹا ہوتی ہے وہ ہم نہیں پڑھ پاتے اتنا بڑا ثباب اگر ایک ڈیڑھ گھنٹہ نماز پڑھ لینے پر پوری رات قیام کا ثواب لکھا جا رہا بندے کو کتنا حدیث ہونا چاہیے میں کچھ عبادت نہیں کر پاتا ہوں سال بھر نہیں کر پاتا ہوں یہ ایک مہینے کی عبادت میں کم سے کم اپنے آپ کو اچھا اس میں شرط کیا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھو یہ نہیں کہ لاسٹ لاسٹ میں آئے اور دو رقع امام کے ساتھ پڑھ لی شروع سے عشا پڑھنا شروع کرو تراوی پوری امام کے ساتھ پڑھو وطر بھی پڑھو ہمارا یہ بھی بہت لوگ غلطی کرتے ہیں نا کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھ لیتے اور وطر میں پتا کیا مقصد ان کا ہوتا ہے کے چلے جاتے ہیں ارے بھائی وطر بھی امام کے ساتھ پڑھو کیوں کے جا ہو آٹھ رکعت پڑھ لی اگر امام کے ساتھ میں تو اب یہ آٹھ رکات ہی اللہ کے نبی اسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی آٹھ سدا نہیں پڑھتے تھے آٹھ رکعت ہی اللہ کے نبی اسلم پڑھتے تھے اب وہ پتہ نہیں کیا کس مقصد سے نفل پڑھنے کے لیے اب وہ جو اتنی بڑی فضیلت ملنے والی تھی کہ آپ اگر امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیتے تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملتا وہ فضیلت سے آپ محروم رہے گئے کیونکہ وطر آپ نے نہیں پڑھی اور شرط حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب امام نماز ختم کرے تب نماز ختم کرو تو وہ ثواب ملے گا پوری رات نماز پڑھنے کا ہاں لگنبی وطر کے بعد دورقات سنت نفل پڑھنا لگ نبی سے ثابت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یا ابھی کبھی تیت القضو پڑھ سکتے ہیں تیت المسجد پڑھ سکتے ہیں جو سببی نمازیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفلی نمازیں امام کے ساتھ جواب آپ تراوی پڑھیں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ وطر بھی وہ امام کے ساتھ پڑھیں چوتھی چیز بہت ساری چیزیں میں نے بتائیں کہ آپ جانتے ہوں گے یہ ہماری نیت کی تجدید بھی ہو اور ہمارا یقین بھی ان مضبوط ہو جائے ایک بڑی بڑا ثواب کا کام کیا ہے کے ساتھ من فرماتی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جو امام کی آمین سے جس کی آمین مل جائے گی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے کتنا ہمارا رب رحیم ہے کتنے ہم کو موقع دیتا ہے اپنے گناہوں کی بخش کرانے کے اس میں سے ایک یہ بھی ہے امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنا وہ تو ان اللہ تعالیٰ آپ کہتے بھی ہوں گے بس میں دو چیزوں کی طرف یہ ہے اس حدیث کو منتخب کرنے کی دو وجوہات ہیں پہلا یہ ہے کہ دیکھیے امام کے ساتھ آمین کے ساتھ آمین آپ کب کہیں گے جب آپ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھیں گے ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے اہل حدیث مسجد تو وہ کسی حنفی مسجد میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے حنفی مسجد میں بھی آپ کی جو بندی مسجد ہے تو وہاں آپ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی پر حنفی مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ بہت سارے ثواب سے محروم رہ جاتے قدم سے قدم وہ نہیں رہے, قدم سے قدم ملانے کا ثواب اس سے آپ محروم رہ گئے وہ جو ہے وہ امین نہیں امام صاحب بھی امین نہیں بولتے ہیں تو آپ کو امام کے امین کے ساتھ آمین بولنے پر اتنا ثواب مل رہا تھا اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ اہل حدیث مساجد میں پڑھیں اور اپنی نیت بھی یہ کریں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کہ وہاں جب امام آمین کہیں گے تو میں آمین کہوں گا تو میرے گناہ ان شاء اللہ بخش دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح سے پانچویں جو عبادت ہے وہ ہے عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ کے نبی سمے فرمایا صحیح روایت ہے قام نصف جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا آدھی رات اس نے قیام کیا جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت سارے دوست و احباب بہت سارے لوگ عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اب اتنی بڑی آبادی میں جو باہر دکھ رہے ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں بھائی مسلمانی ہوتے ہیں نا عشاء نہیں پڑھیں گے جماعت سے اکیلے پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں اتنا ثواب ہے کہ صرف عشاء آپ جماعت سے پڑھتے ہیں آدھی رات نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے ومن منصل فی جماعتی فقا ان صلی اللہ رک اللہ اور جو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے اب بعض علماء نے تو یہ کہا کہ عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز جب جماعت سے پڑھتے ہیں تو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے اور فجر جب جماعت سے پڑھتے ہیں تو مزید آدھی رات کا سواب ملتا ہے تو دونوں کو ملا کر کے آدھی آدھی رات ملا کر کے دونوں کو ملا کر کے یہ ایک رات ہو جاتی ہے بعض علما کا کہا بعض علماء نے کہا نہیں حدیث میں کہا گیا کہ عشاء کی نماز سے آدھی رات کا اور فجر کی نماز سے پوری رات کا تو دونوں کو ملا دیں گے تو دیڑھ رات قیام کا ثواب ملے گا دیڑھ رات آپ نے نماز پڑھی سبحان اللہ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں اسی طرح سے چھٹی ایک بڑی نیکی ہے اذان دینا اذان دینا بھی بڑا ثواب کا کام ہے تو جس کو موقع ملے اس کو اذان دینا چاہیے دیکھیے اذان میں ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں وہاں تک کے چیزیں جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بخشش ہو جائے گی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ سب سے اونچے گردن والے ہوں گے تو اذان دینا بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے اور پھر دیکھیے آپ اذان دیتے ہیں پھر کی اذان کا جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے تو اس ثواب میں بھی آپ شامل ہو جاتے ہیں ان کو نیکی کے کام میں تعاون کرنے میں ساتویں چیز ہے سورہ اخلاص پڑھنا ہم رمضان میں بہت سارے مواقع ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کام ہے گھر کے اندر خواتین کو کام ہے مردوں کو کام ہے کوئی گاڑی چلا رہا ہے کوئی کوئی مشین پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے ان مواقع کو بھی ہم کیوں جانے دیں رمضان میں زائے بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم دوسرے کام کرتے ہوئے کر لیتے ہیں بھائی برتن مانج رہی ہیں برتن مانجنا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے نا کہ اس میں بہت آپ کو توجہ دے کر کے جیسے مضمون لکھتے ہوئے ایک بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ویسا تو نہیں ہوتا ہے بھائی وہ تو ایک آپ شروع کرتی ہیں اس کے بعد ایک آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتی ہیں اپنے آپ کو پھر آپ برتن مانچتی جا رہی ہیں اس درمیان میں آپ کتنے ازکار پڑھ سکتی ہیں کتنا کچھ پڑھ سکتی ہیں تو قرآن مجید تو ویسے پڑھنے کا بہت ثواب ہے ان وہ بات آئے گی لیکن سور اخلاص پڑھنے کا کچھ اور ہی ثواب ہے بڑا ثواب آپ لوگوں کو پتا ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے دیکھا کسی آدمی کو کہ وہ مسلسل کلو اللہ ود پڑھ رہا ہے بار بار دہرا رہے ایک بار ختم ہو رہا ہے پھر دور آ رہا ہے پھر دہرا رہا ہے فلم جا علا رسول اللہ فض کر تو جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ آدمی جس نے دوسرے کو کُلہ اللہ وحت پڑھتے دیکھا تھا اور اس کو دہراتے دیکھا تھا اللہ کے رسول سے بیان کیا کا انرجلہ یہ تقال لوحا اس آدمی کو لگا یہ کم ہے یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے وقال رسول اللہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انہا لتا دلوسلسل قرآن کی سر فاتحہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ یعنی سر سر اخلاص سور اخلاص سور فاتح میں سر اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اس کا اجر ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہوتا ہے اجزا اس میں فرق کرنا چاہیے ایسی حدیثوں میں جو فرق کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے جزا یعنی اس کا ثواب جزا مطلب ثواب اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے ایک تہائی قرآن ون یعنی اگر تین مرتبہ آپ نے سور اخلاص پڑھ لیا تو ایک قرآن پڑھنے کی نیکی آپ کو ملے گی اب دماغ میں شک نہیں ہونا چاہیے ارے اتنا نیکی کی جو شروع میں میں نے کہا کہ اتنا ثواب کیسے اللہ کے آجر کی, کی کون سی کمی ہے آپ خلوص دل کے ساتھ سور اخلاص کے معنی سمجھ کر کے آپ پڑھیں ان اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھنے سے ایک تہائی قرآن پڑھنے کی نیکی ملے گی لیکن اجزا نہیں ہے اجزا یعنی یعنی کہ آپ نے سور اخلاص کیونکہ پڑھ لیا تو اب آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کافی نہیں ہو جائے گا سور اخلاص کا پڑھنا دوسری قرآن کی پڑھنے سے البتہ ثواب آپ کو ملے گا جزا اور اجزا جزا یعنی ثواب اجزا یعنی کافی جانا تو کافی تو نہیں ہو جائے گا کہ اب بس سور اخلاص ہی پڑھ لیا کافی اور قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ثواب آپ کو ملے گا تو یہ اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے <coughs> ایک سے زائد حدیثوں میں یہ تو صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک روایت حضرت ابو دردا کی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو دردا فرماتے اللہ کے نبی فرمایا فی لئی فی لئی لطن سلوسل قرآن کیا تم میں سے کوئی آدمی عجیز ہے اس بات سے یعنی اتنی نہیں اتنا نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تہائی پڑھ لے ایک رات میں تو صاحبہ نے کہا وقفہ یکر اصول وسل قرآن اللہ کے رسولسلم ایک رات میں ایک تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی قال کلّہ احد تعدل وسل قرآن کہ کلو اللہ وہد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے سور اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی تین مرتبہ اگر سور اخلاص آپ نے پڑھ لی تو آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اب رمضان میں ہم کو کتنا کلو اللہ وحد پڑھنا چاہیے جب موقع ملے تب پڑھو جب موقع ملے تب پڑھو کوئی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہو تو اس درمیان میں پڑھ لو کوئی سونے جا رہے ہو تب پڑھ لو یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک گھنٹے کو ویلیوبل بنائیں جو نیکی کا کام کر کے اس کو ہم اس کی ویلیو کو بڑھا دیں ایک حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی وسلم نے اب ابو حراس را کے راوی ہیں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا یعنی ایک تہائی پڑھوں گا, تو سب جمع پھر اللہ کے نبی سے آئے اور اللہ کے نبی نے قلعہ اللہ وباد پڑھی اور پھر چلے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لگتا ہے آسمان سے کوئی خبر آ گئی ہے اس لیے اللہ کے نبی اندر چلے گئے اور جو ایک تہائی قرآن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا وہ پورا ایک تہائی نہیں پڑھا لوگوں کو لگا کہ اللہ کے نبی ابھی اور پڑھنا چاہتے تھے لیکن کوئی خبر آ گئی اس لیے اللہ کے نبی گھر میں چلے گئے پھر اللہ نبی باہر اور نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کہ میں تم پر تو جان لو اللہ انحا تاد قرآن کی سورہ اخلاص یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ثواب اس کا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تو یہ ہو گیا چھ عمل ہو گئے ساتواں عمل کامل وضو کرنا اچھے سے وضو کرنا یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کو مطلب ختم کر دینے والا عمل ہے اچھے سے وضو کرنا جو آدمی اچھے سے وضو ہے کلی ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے پھر اس کو چھڑکتا ہے تو اس کے چہرے سے اور اس کے ناک سے سارے گنا جو ہوتے ہیں وہ جھڑ ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اور اس کے داڑھی کے کناروں سے جو گنا ہو گئے وہ جھڑ جاتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی گنا جھڑ جاتے ہیں حتیٰ جو اس کے ہاتھ کے انگلیوں کی انگلیوں کے کنارے پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ناخن کے نیچے کی بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں جب مساح کرتا ہے تو اس کے بال کی کنارے سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اسی طرح سے جب وہ اپنے قدم دھوتا ہے تو اپنے پیر کی گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں تو اچھے سے وضو کرنا یہ بھی اچھے سے وضو کرنا مطلب زیادہ پانی نہیں بہانا ہے خوب مسل مسل کر کے وضو کی سنتوں کو ذہن میں رکھ کر کے وضو کرنا ہے ہم تو مجھ بعض لوگوں کو وضو کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو پانی کے اسراف کا گناہ نہ مل رہا ہو یعنی اتنا پانی جس میں دس لوگ وضو کر سکتے ہیں بعض مرتبہ خاص طور پہ وہ خواتین جو شک کی شکار ہوتی ہیں ایک وضو میں اتنا پانی ضائع کر دیتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو پانی کے صراف کا گناہ نہ مل جائے ایک مگا پانی وضو کرنے کے لیے اچھے سے کافی ہوتا ہے بلکہ میں دیکھتا ہوں جو نل کھول کر کے وزو کرتے ہیں وہ عام طور پہ بہت ساری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں وضو کی یعنی پانی بہہ رہے دھر دھر دھر پانی ڈال لیا اور جو حدیث میں آتے کہ لگنے بھی خوب ملتے تھے وضو کے وقت یعنی وضو میں ٹائم بھی دینا چاہیے خوب ملتے تھے اللہ بھی نبی اسلم اپنے جسم کے اعضاء کو تو وہ ملتے نہیں بس پانی بہا دیتے ہیں تو بہت ساری سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور پانی بھی ضائع ہوتا ہے تو اچھے سے وضو کرنا بھی جو ہے وہ بڑا نیکی کا کام ہے اسی طرح سے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلنا یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے اللہ کے فرمایا منخرہ جمین بیتی ہی متط ہرن الا صلاً مکتوبۃ فجرحو کا اجر الحاج المحرم جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کو احرام باندھے ہوئے حاجی کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا کتنا بڑا ثواب ہے کرنا کیا ہے آپ کو حاجی کا ثواب کتنا بڑا ہوتا ہے آپ کو کیسے ملے گا وہ گھر پہ وضو کریں اور فرض نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے نکلیں اور جو سلاۃ الضحا پڑھنے کے لیے نکلیں اور اس کے لیے مشکل حدیث کے اندر آتا ہے جو چاشت یعنی سلاط الضحاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کو صلاح عوابین بھی کہا جاتا ہے اس سے نکلے تکلیف برداشت کر کے تو اس کو وضو بنا کر کے نکلے گا تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے وہ صلاطن سلاطین لا لغ و بینا کتاب انفل <الْإِلِّيِّن> اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی لغو و کام نہ کرے تو اس کا نام الین میں لکھا جاتا ہے یعنی وہ نیکی جو ہے وہ الین میں لکھی جاتی ہے اس کا کام جو ہے وہ الینسلہ نبی داود کی صحیح روایت ہے نوی چیز ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے اللہ کے نبی سلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں بئی نما روجل یمشی بی ترین وجدا غسنا شوقن الت تریقی فقر فش فشر اللہ الہ فق فر الح کہ اللہ کے نبی ہیں؟ میں نے جنت میں جو ہے وہ ایک آدمی کو دیکھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آ... آ... آ... ہاں وہ ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا کیوں دیکھا کی کہ راستے میں کہیں پر کوئی پیڑ تھا اس کو ہٹا دیا راستے سے لوگوں کو آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور اس حدیث کے اندر اللہ کے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے راستے میں چل رہا تھا اس نے کہیں پہ ٹہنی دیکھی اور راستے کے اندر سے تو اس کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اس کو یہ دی کہ اس کے گناہ بخش دیے تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے اسی طرح سے بعض دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے وہ دعائیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے حضرت سید حضرت عبورہ صحدیث مرویہ سعید بخاری کی روایت ہے حضرت برا فرماتے ہیں اللہ کے فرمایا من قل اللہ وحد ہو لا شریک له, له الملک و لہ الحمد ولا کلِ شن قدیر فی یومن اطمرا جو آدمی دن بھر میں سو مرتبہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ واہدہ لا شریک اللہ لہ له الملک ولد ولا کلِش ان قدیر ہمیں ہم سے اکثر لوگوں کو یہ کلیما یہ ذکر یاد ہوگا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اگر سو مرتبہ ایک دن میں پڑھ لے کتنا سواب اس کو ملے گا کانت لہو ادلا رقاب کتنا بڑا ثواب دیکھیے اس کو دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ ایک غلام کو یہ آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا وہ قطب لہو می اور اس کو دس نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور دس گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور شیطان سے شر سے وہ پورا دن محفوظ رہے گا وکان لہو ہر زم شیتان یو مح ظالک اگر صبح پڑھ لیا تو شام تک کے شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس سے اچھا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوائے اس کے کی کسی آدمی نے بھی اس سے زیادہ عمل کر لیا ہوئے نہیں اس سے زیادہ اس کو پڑھ لیا ہو تو یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ شریک اللہ الملک ولہ الحمد ولاک الشعین قدیر پڑھنا ہے اور اس کے اتنے زیادہ ثواب ہے اسی طرح سید الاستغفار جو ایک بڑی پیاری دعا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شرح بھی کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اللہ نے فرمایا سید الاستغفار استغفار مطلب مغفرت طلب کرنا مغفرت طلب کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں کے سردار یہ دعائیں اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك و وعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اس طرح کے الفاظ اس کے علاوہ بھی بعض روایاتوں میں اسے اس الگ الگ الفاظ بھی ہیں جسے بعض روایاتوں میں ان اس طرح کی بھی الفاظ ہیں منشر ریما صنعت و آخر میں آیا ہے بہرحال تو بنیادی الفد الاستغفار یہی ہے اور آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں سیدالاستغفار مل جائے گا اللہ کے نبی صلم نے کیا فرمایا سید بخاری کتاب و دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلیم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا اگر کسی نے رات ہوتے ہوئے یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا ایک دعا پڑھنی ہے سونے سے پہلے اگر اسی رات انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا اور صبح کے وقت اگر پڑھ لیا اور اسی دن میں انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا تو اس کو صبح شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار کو شامل کر لیں بڑی پیاری دعا اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا غلام تیرا بندہ ہوں میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا میرے اندر طاقت ہے میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اللہ مجھے بخش دے تو اگر بخشش نہ کرے تو کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے بارہویں چیز یعنی آپ تو جانتے کہ ایک حرف پر دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی نہیں کہتا الف لام می میں حرف ہے بلکہ ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے می می خرف می میں حرف ہے تو قرآن کی تلاوت تو رمضان میں رمضان میں تو ایمان والے بندے کا معاملہ نہیں چاہیے بس قرآن سے چمٹا رہے اس کا دل بس قرآن میں لگا رہے ہر کام چھوڑ کر کے فوراً جائے قرآن کی طرف پھر کچھ کام آ گیا کر کر لیا پھر قرآن کی طرف بھاگے ہمارے یہاں خواتین میں تو ایک معمول ہوتا ہے تلاوت کا میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے ایک مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کرنا مشکل ہوتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے بارک اللہ انہنا کہ وہ ایک ایک رمضان میں آپ چار چار پانچ پانچ مرتبہ قرآن ختم کر لیتی ہیں مرد حضرات ذرا سا بہت ساری نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے یہاں پر تو رمضان میں تو ایک قرآن تو کم سے کم ختم کرنا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں ہی سخی ہوتے تھے سب سے زیادہ فیاضی اور پیسہ خرچہ صدقات و خیرات رمضان میں کرتے تھے جب حضرت جبریل سے ملتے تھے اور حضرت جبرائیل ہر رمضان کی رات میں لوگوں سے ملتے تھے اور قرآن یودارس القرآن اللہ کے رسول حضر حضرت ابریل کے ساتھ قرآن کا مدارثہ کرتے تھے یعنی yani صرف پڑھ کے نہیں سناتے تھے بلکہ ان کی آیات میں غور و فکر کرنا ان کے معانی میں غور و فکر کرنا یہ کام بھی ہوتا تھا تو قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن کے معانی میں غور و فکر یہ بھی نیکی ہے رمضان کی الحمدللہ ہمارا جو رمضان کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد ایک بج کر کے پینتیس منٹ پر ہمارے تفسیر کے دروس ہو رہے ہیں وہ بھی اسی نیت سے کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں کی ہے قرآن کے دروس میں شامل ہو کر کے اس کے معانی کو سمجھنا اس کے آ, ان آیات کی گہرائیوں میں اترنا اور اس سے اپنے کردار کی اصلاح کرنا یہ بھی نہیں کی ہے تو قرآن کا مدارسہ یہ بھی نہیں کی اس کا بھی بڑا ثواب ہے تلاوت بھی کرنا چاہیے بہت سارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تلاوت صرف کرنے کا فائدہ نہیں ہے معانی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اللہ کے بندو الف اللہ میم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی نا وہ ایسی آیت کی مثال دی جس کا کوئی مانا اللہ کے علاوہ نہیں مطلب بندہ بندہ اس کو جانتے ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنیٰ نہیں پتا اس کو تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بغیر سمجھے بھی قرآن دلاوت کرے گی تو بھی اس کو ثواب ملے گا سمجھ کر کے کرے پڑھیں تو اور بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے آ, یتیموں اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا متفق علیہ روایت ہے وسای الرملتی و المساکین قلقہ امل لا یفتر و قصہ لا لدیلافتر کی جو مدد کرنے والا ہے کفالت کرنے والا ہے بیوہ عورتوں کی اور مسکین کی غریب کی اس کی مثال اللہ کے ایسے ہے کہ ایک آدمی جو پوری رات قیام کرتا ہے رکھتا ہی نہیں ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے افطار ہی نہیں کرتا تو دمزان کے مہینے میں خاص طور پہ مساکین ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں اسی طرح چار کلمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے چار کلموں کو چن لیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ الاء اکبر یہ چار کلمیں ان اللہ صفیٰ اللہ نے ان چاروں کلموں کو چن لیا ہے من کالا سبحان اللہ قطب اللہ اشرون جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کو بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بیس گناہ معاف ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے نیکیاں لکھی جاتی ہیں بیس گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے من کالا اللہ اکبر مسل و ظالق اکبر بھی جو کہتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی یعنی بیس نیکیاں لکھی گئیں بیس گناہ معاف ہو گئے لا الہ اللہ کہہ دیا اس کے لیے بھی بیس نیکیاں لکھی دی گئی بیس گناہ معاف ہو گئے اور الحمدللہ رب العالمین اگر آ, اس نے کہہ دیا تو الحمد رب العالمین کے بدلے میں اس کو تیس نیکیاں لکھی جاتی اور اس کے تیس گناہ معاف ہوتے تو سبحان اللہ وحمد للہ ولا الہ اللہ و اللہ اکبر یہ آپ ایک بھی پڑھ سکتے اور الگ الگ بھی سبحان اللّہ کا ویر کر لیں آپ الحمد للہ کا کرنے جب موقع ملے صُبحان اللّہ سبحان اللّہ پڑھتے الحمد للہ پڑھتے رہیں اللہ اللہ پڑھتے رہیں اللّہ اکبر پڑھتے رہیں تو اس کا بڑی یہ نیکی کا کام ہے ہاں اس لیے یہ ایک روایت کے اندر اور آتا ہے اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے نماز کے بعد اگر دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے ہاں تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی بڑا ثواب ہے یعنی ہر بندہ جو ہے وہ کہتا تو ڈیڑھ سو مرتبہ ہے لیکن اس کو ثواب جو ہے ایک ہزار غالباً یا ڈیڑھ ہزار جو ہے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے تو ہاں دیکھیے ایک حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خس لتان دو کام ایسے ہیں یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر ان کو گن لے تو جنت میں جائے گا اور وہ بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں وہ کیا ہے یوسف بہ اللہ اہدکم اہدکم فی دیکلاطی عشرہ ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ کہو ہو دس مرتبہ الحمدللہ کہو کا دس مرتبہ اللہ اکبر کہو ہو تو یہ زبان پر تو ہوتے ہیں ڈیڑھ سو لیکن یہ اللہ تعالی کے ہاں میزان میں لکھے جائیں گے ڈیڑھ ہزار اور جب اپنے بستر پر آئیں تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ مرتبہ آ, چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو یہ فتیل کا معیت باللسان لسان تو یہ تو سو ہی ہوں گے صرف زبان پر لیکن میزان میں وہ ایک ہزار ہو جائیں گے تو جب جب پورا دنوں کو ملا دیا جائے یعنی میزان میں وہ ایک ہزار وہ اور اے, ایک ہزار پانچ وہ فی کم یامل و الفینی وحم سمی اس فرما دیں گی تم میں سے کون ہے جو ڈھائی ہزار گنا کرتا ہوں یعنی ڈھائی نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں ڈھائی ہزار گنا کون کرتا ہے یہ تو آسان کام ہے با, ملنی, ایک تو ہے تینتیس تینتیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا اور ایک ہوتا ہے آپ تینتیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو دس دس مرتبہ ہی پڑھ لیں تو اتنا زیادہ ثواب ہے اور سونے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ کے سن سے صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں کوئی اس کو کرے گا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کام لوگ نہیں کرتے تو کوئی کیوں نہیں کرے گا اتنا ثواب ہے اس کا تو اللہ فرمائے گی تم میں سے کسی کے پاس شیتان آتا ہے وہ وہ ہی اور وہ نماز میں ہوتا ہے قَزَا, قَزَا. فلاں کام, فلا کام تم کو کرنا ہے بندہ نماز کے اٹھ کے چلا جاتا ہے چھوٹی سی نیکی کا کام اس کو نہیں کر پاتا اور جب سونے کے لیے آتا ہے تو شیتان اس کو سلا دیتا ہے وہ نہیں کر پاتا تو چھوٹا سا یہ کام ہے لیکن سبحان اللہ الحمد اکبر کہنا اور اس کی نیکیاں بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں پر زیادہ ہے ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں میرا وقت ختم ہو گیا ورنہ میں ان شاء اللہ اور بھی کچھ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا مثلا جو چاشت کی نماز ہے اس کا بڑا ثواب ہے صلاۃ الدہ اور بہت مشکل چیز نہیں ہے آپ اگر پڑھنا چاہیں اشراک یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا بھی بڑا ثواب ہے اذان کا جواب دینا بہت نگی کا کام ہے اللہ کے نبی ہم نے فرمایا میری شفاعت اس کو ملے گی تو یہ اذان کے جواب بھی روزانہ دے لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ وضو کے بعد ذکر کرنا لا اشد اللہ اللہ اللہ ودہ لا شریکہ رہ و محمدن محمد ابدہ و رسول اتنا سا آپ پڑھتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں مسواق کرنا بہت نگی کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے اور منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے اور میں وضاحت کرتا ہوں کہ مسواق ضروری نہیں کہ لکڑی سے کیا جائے آپ جو ٹوتھ پیسٹ سے برش کرتے ہیں اس میں بھی آپ مسواق کی نیت کریں ان اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دیا جائے گا اسی طرح سے جو ہے وہ آہ آہ آہ علمی مجالس میں جو آپ حاضر ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ حدیث کے اندر آتا ہے لہو کا اجر حاج جن تام من حجتہو کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے اور وہ خیر سیکھنے کے لیے یا خیر سکھانے کے لیے جاتا ہے اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے ایک حاجی نے پورا حج کیا ہو تو مسجدوں میں جا کر کے دینی مجالس میں شریک ہونا یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکی کے کام پہ کسی کی رہنمائی کر دینا آپ ایک نکی کا کام کر رہے ہیں آپ بتا دیں دوسروں کو آدمی شوہر ہے اپنی بیوی کو بولے کہ تم بھی نکی کا کام کرو اب اس کا بھی اجر مل جائے گا اتنے سارے نکی کے کام بتائے گئے آپ میں سے جو حریص ہوں گے ان اللہ انہوں نے لکھ بھی لیا ہوگا اور اگر نہیں لکھا ہے تو مجھے واٹس اپ پہ میسج کریں تو ان اللہ تعالیٰ میں ایک فہرست بنا کر کے آپ کو بھیج دوں گا کہ آج کون کون سے امال بتائے گئے بس یہ نیت ہماری ہونی چاہیے ایک نہ نیکیوں کا لالچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم کو کسی بھی طرح سے اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے اللہ لالچ پیدا ہوگی تو ہم خود تلاش کر لیں گے یہ تو میں نے بہت ساری نیکیاں ہیں مطلب گن نہیں سکتے آپ اتنی ساری نیکیاں یہ تو میں نے بس سمجھیے کہ آج یہ مغرب سے لے کر کے عشا کے درمیان میں چلتے پھرتے کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں اور جو مجھ کو یاد آئیں تو میں نے لکھ کر کے کچھ چیزیں آپ کو رکھ لیں ورنہ ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں بس اس پہ معذبت برتنے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں کہ یہ عمال صرف رمضان میں کرنے رمضان کے بعد بھی ان اللہ ان اعمال پہ ہم کو ایک معذبت برتنی ہے اور ان اللہ یہ کرنے خود خود بھی کرنے اور اس کی عادت ڈالنی ہے نیکیوں کی عادت ڈالنی ہے نیکیوں کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے وقت ہمارا ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم کو خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں مسنا چیز کو بھی یاد رکھیں اور دین و دنیا کی خیریت کے لیے میرے دعا کریں علم و عمل میں برکت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور ریاکاری سے اللہ تعالی بچائیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ نیکی کر لیتا ہے شیطان نیکی سے نہیں روک پاتا تو ریاکاری کر کے جو ہے ہماری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے تو اللہ تعالی ہم کو ریاکاری سے بھی محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالی دین و دنیا میں صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور دنیا کے فتنوں سے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یہ جو بابرکت اوقات گزر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں یہ ہم سب پبلک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ہمارا ماشاء ہمارے احباب بہت محنت کرتے ہیں میرا تو کوئی معاملہ بس اتنا ہوتا ہے کہ تیاری کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہت سارے لوگ جو اسٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں جن کا نام نہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کی محنتوں کے نتیجے میں یہ کام ہو پاتا ہے ان سب کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو بھی ہمارے احباب محنت کر رہے ہیں ہمارے کلکتا کے بھائی ہمارے جو وہ بڑی محنت سے جو ہمارے دروس ہوتے ہیں ان کو وہ آڈیو نکال کر کے الگ الگ ٹریک استعمال کر کے اور پھر اس کو کنورٹ کر کے ویڈیو میں ہم سب کے چینل پہ ڈال رہے ہیں الحمد والنٹری یہ سارا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اجر عظیم سے نوازیں خوب ان کی محنتیں میں تو جو ہے وہ اتنا بھی نہیں مجھے موقع مل پاتا ہے کہ میں جزاک اللہ خیرہ ان لوگوں کو بول دوں روزانہ بےچارے بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے کلکتہ کے جو بھائی ہیں احباب ہیں اور بھی لوگ جو ہمارے احباب بنا رہے وہ بھی سب بہت سارا کام جو ہے ہمارا والنٹری ہو رہا بھائی لوگ ہمارے اور بعض جو ہیں ہماری خواتین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہیں اللہ سب لوگوں کو بہترین نظر عطا فرمائیں اقول الاحدہ وصطفر اللّہ علی ولّم علیہسار المسلمین وستقفر الفر الحیم و آخر الدعانہ علی الحمد الربلعلومین مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں صبح اللّہ عبیحمدی صبح الق اللہ عبیحمدی کا اشد اللہ علیہ الطفر کا وطب علی